لنی شدید اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی سورت المنافقون اذا جاء اكل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انک لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون صدق الله العظیم رب شراہی صدری کے اٹھائیسویں پارے میں نے آپ سے مطلب کیا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کلاس میں آنے سے پہلے آپ یہ ٹیکسٹ کسی طور پہ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھے لیکن آج اللہ کی توفیق سے اس کے فضل سے قرآن مجید کی برکت سے اور اللہ کے کلام کی زبان کی محبت کی وجہ سے آپ اس ٹیکسٹ کا ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ ان شاء اللہ تعالی نہ صرف سمجھنے قابل ہوں گے بلکہ گریمیٹیکلی آپ بتائیں گے کہ کی یہ کیا ہے میں الفاظ آپ سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں اور پھر انہیں الفاظ کو مکمل کرنے کے بعد میں آج آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک شیئر کروں گا جو انہیں الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کے متعلق ہوگا تو میں آپ کے سامنے الفاظ بورڈ پہ لکھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کیا آپ پہچانیں گے ان ہوتا اللہ پہلا لفظ ہے جی ازا اضا کو ہم نے تفصیل سے اس طرح تو نہیں پڑھا لیکن آپ کو اس کے معنی آتے ہیں کہ اضا کے معنی ہے جب ایک سوال آپ سے کروں کہ یہ جو جب لفظ ہے اردو کا جب جسے آپ انگریزی میں وین کہتے ہیں جب یہ جب لفظ کس طرح کا مفہوم دے رہا ہے آپ کو جب بس اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں نا میں کہتا ہوں جب زہیب آتا تو رونق آ جاتی ہے اب یہ جب جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے ٹائم بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جب کی جگہ اگر ہم لفظ رکھیں جس وقت تو بات ہنڈریڈ پرسینٹ کلیئر ہوگی تو وہ لفظ جو وقت یا جگہ کا مفو دیتا اسے کیا کہتے ہیں زرف ماشاءاللہ اللہ تو ازا ایک قسم اور زرف ہے بات سمجھ میں آگے ازا کو ہم نے اس طرح تو نہیں پڑھا تھا لیکن آج مزید اس کے بارے میں سے ہم نے پڑھ لیا کہ ازا اسم ہے اور ظرف کے معنی دیتا ہے اس کا ترجمہ ہم جب یا جس وقت کر سکتے ہیں آپ نے جملہ شرطیہ پڑھا ہوا ہے جملہ شرطیہ پڑھا تھا نا جس کے دو پارس ہوتے ہیں ایک شرط اور ایک جواب شرط یا جزا ہم جسے کہتے ہیں بعض اوقات ایزا جو ہے نا جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے بعض اوقات ایزا جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سامنے بھی جملہ بولا کہ جب زہیب آتا ہے کلاس میں رونق آ جاتی ہے تو جب ظہیب آتا ہے تو یہ ہوتا ہے سمجھ آ گئی نا تو ایک یہ شرط کا مفہوم جو ہے پیدا ہو جاتا ہے تو ایزاج جب بھی اس جملے کے شروع میں آئے نا جیسے یہاں آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے تو اس وقت اس میں شرط والا معنی بھی شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک جملہ شرطیہ میں یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ویسے یہ ظرف ہے لیکن اگر جملے کے شروع میں آئے تو اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتا ہے ازا اس کے ساتھ ماضی اگر آئے زیادہ تر اس کے ساتھ ماضی آتا ہے اس کے ساتھ زیادہ تر ماضی آتا ہے یہ بھی بات اوٹ کی ورنہ شرط میں آپ نے پڑھایا ہے کہ عام طور پہ گزارے آتے ہیں نا لیکن ازا کے بعد شرط والے جملے میں زیادہ ماضی آتا ہے اور ترجمہ ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح شرطیہ جملے کا کرتے ہیں تو میں آپ سے بھی کرواتا ہوں ان ہو جائے گی تو کے بعد آ رہا ہے جا جا پڑھا آپ آپ نے اگر سے پوچھا جائے کی جا اس ہوگا حروف مادہ کیا ہیں بتائیے کیا اس کی حروف مادہ جیم الف حمزہ ہیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ حمزہ تو حروف مادہ میں آ سکتا ہے الف کبھی بھی حروف مادہ کا حصہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو الف ہے یہ چینج ہے کس سے واو سے یا یا سے یہ الف واو یا یا سے چینج ہے اور درمیان میں جب آتا ہے تو غیر سے ہی فیل اجبف ہوتا ہے سارا پڑھا ہے نا اجبف والا یعنی کالا جا یا آ جا ساری باتیں ذہن میں آ گئی تو جا آ فیل ماضی واحد مذکر غائب کا سیکھا کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا جب وہ آیا اس طرح کریں گے نا یا آپ اس کا اسنا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جب وہ آئے جب وہ آئے تو تم اسے کہنا اس طرح ہم اردو بولتے ہیں نا جب وہ آئے تو تم بھی آ جانا تو یہ شرط اور جواب شرط والا اسنا کا مقوب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم وہ والا مخو لے کے آنے کوشش کریں گے ایزا جا جب وہ آئے جا آ یہ اصل میں تھا اندا کا ایزا جا آ اندا کا جب وہ تیرے پاس آئے فالو کریں اندا ضرورت ہے نا اندا بھی اندا پاسا کا میرے پاس ایزا جا کا جب وہ تیرے پاس ہے تو ایسا چونکہ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تیرے پاس ہے مختصر باتوں کی جب وہ میرے پاس ہے نہیں ایزا جا جا ہاٹ اندا ہس اندا جا کے ساتھ نہیں لگاتے اوکے تو ایزا جا کا جب وہ تیرے پاس آئے کون ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا وہ ظاہر نہیں ہوا نا تو وہ ظاہر ہو رہا ہے المنافکا آپ کو لمبا کر لیں گے جب منافکم آپ کے پاس آئیں ٹھیک ہے یا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں جب منافق آپ کے پاس آئیں گے جب منافق آپ کے پاس آئے کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اوکے okay. اب دیکھیں آپ کو المنافی کا بھی پتا ہے الہٹا دیتا منافی گونا بچ گیا منافی میم کی پیش کے ساتھ میم کی پیش کے ساتھ آنے والا قرآن مجید میں ہر لفظ یا اسم الفائل ہوگا یا یافول ہوگا مزید بھی باپ کا ٹھیک ہے نا تو منافقن باب مفالہ کا اسم الفائل ہے ساری چیزیں آپ بول سکیں گے ایزا جا کر منافک ہونا جب منافق منافع اینسم آپ کے پاس آئے کالو اب کالو آپ نے کیا ہوا نا کالا, کالا کالا کالو کیسے ہی پھر پھر آ گیا تو کہیں جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جب منافق آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جب منافق آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا فالو کر رہے ہیں نا کچھ بھی آپ اس کا ترجمہ کر کے بات کو سمجھ سکتے ہیں ایزا جا کر منافکوں جب منافق آپ کے پاس آئے کالو تو کہے تو کے لیے ہم نے کوئی الگ نفس لگایا تھا جواب شرط میں نہیں لگایا تھا نا پانی لگایا تھا یہاں بھی نہیں لگایا تو کہے کیا کہیں نشد ہاں جی نشدو, نشدو. ماسی گزارے مزارے, مزارے. ایکٹیوائسی وائس وائس ایکٹیو وائس پہلا ہم زبر کے ساتھ ہے زبر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ اور فورٹینتھ ٹھیک روٹ لیٹرز چین ہا دال سلاسی مجرد کوئی ایکسٹرا لیٹر نظر نہیں آ رہا ہاں اینکل میں اینکل میں زبر ہے سلاسی مجرت میں کتنے باب ہیں جن کے مزارے میں آئین کلمہ زبر والا ہوتا ہے تسلی سے تسلی سے فورن پکچر کھول لیں سلاسی مجرت کے کتنے باب ہیں جن میں مزارے میں آئین کلمہ زبر والا ہوتا ہے ایک ایک کر کے دیکھیں نسرا یمسو رو نو کروما یق رو مو فتح یف تاہ یس سمیا یس ما یس دور ید ریبو نو ہسیبا یا تو ریزلٹ نکلا کہ سلاسی مجرد کے جو چھ باب ہیں ان میں دو باب ایسے ہیں جن میں مظاہرے میں عنکلما پیش والا ہے دو ایسے ہیں جن میں انکلما زبر والا ہے دو ایسے جن میں انکلما زیر والا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں تک تو پہنچ گئے نا کہ یہ جو ہے یہ یا تو سمیا یسمو کا ہے یا فتح یفتحو کا ہے اب اتنی محنت آپ نے کر لی اور اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں تو قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت آپ کو بتا دے گی اس کا ماضی بھی جس میں استعمال ہوا ہوگا سوری یوسف آپ پڑھ رہے تھے سوری so, یوسف میں الفاظ ہے شاہدم اہلیہ شاہد یشہد باپ سمیا شاہد اسم الفائل بھی اس سے مل گیا مشہور بھی قرآن مجید میں استعمال ہو گئے سب چیز باقی کی عربی آپ کو قرآن سکھائے گا ان اللہ تعالیٰ مجھے آج کسی اسٹوڈنٹ نے میسج کر کے پوچھا کہ سر میں نے سارے کورس کر لیے آپ کے بیسک بھی ایڈوانس بھی آپ کوئی ایسی کتاب بتا دیں جس سے میں باقی کی عربی سیکھوں تعالیٰ نے کون ذہن میں جواب ڈالا میں نے اسے لکھ دیا قرآن میں نے کہا باقی کی عربی اب تمہیں قرآن سکھائے گا کیونکہ جتنی کا عربی آنی چاہیے نا قرآن کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی وہ ہم نے سیکھ لی اب جو باقی کے ایڈوانس عربی ہے نا یہ آپ کو قرآن سکھائے گا اور کوئی کتاب نہیں آپ کو سکھائے گی یہ میں تو جتنا قرآن سے جڑیں گے جتنے قرآن کی تلاوت کو اپنی معمول میں لے کر آئیں گے اتنی آپ کی عربی پکی ہوتی جائے گی یہ ذہن میں رکھیں تو یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے جو آن لائن بھی لے رہے ہیں کہ اس کے بعد کتابیں چھوڑے ایک کتاب پکڑ لیں بس قرآن اس کی ایک پہ غور کریں جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ ریکال کریں جو نئی چیزیں آئیں انہیں آگے کے لیے لیتے جائیں تو نشد شاہدا یشد ہم گواہی دیتے ہیں جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کیا گواہی دیتے ہیں ان کا اللہ رسول اللہ ہاں جی ان کا ل رسول اللہ ہی سمپل جملہ ان داخل ہوا ہے ان کا اسو کا منسوخ اور لام تاقید کے لیے ڈبل تاقید کے لیے آیا ہوا ہے رسول اللہ مرکب اضافی کے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ گواہی دینا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یعنی قسم کھاتے ہیں گواہی قسم ہی ہوتی ہے نا تو گیا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ازا جا کل منافک ہوں نہ کالو نشو ان نقل رسول ہوا یا منافک ہے نبی صم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے کون سے جملہ بن رہا ہوگا اسمیا کھیلیا اسمیا اسم سے اسٹارٹ نہیں مرفوع اسم سے مرفوع اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے مرفوع اسم سے جملہ اسٹارٹ ہوگا تو جملہ اسمیہ بنے گا ٹھیک ہے مبتدا ہو گیا آگے خبر آئے گی خبر کی جگہ پہ کیا کیا آ سکتا ہے بتائیں ذرا سنگل ورڈ آ سکتا ہے مرکبے تو صحیح آ سکتا ہے مرکبے اضافی آ سکتا ہے مرکبے جاری آ سکتا ہے جملہ فیلیا آ سکتا ہے آ سکتا ہے نا تو آگے جملہ فیلیہ آ رہا ہے ٹھیک ہے کون سا سیکھ ہے پہلا روٹ لیٹر درمیان والا ہرف زبر سلاسی مجرد دو باپ وہی یا فقاح یفتہ ہوا یا سمیع اسلم ہوا میم کوئی آپ کو نظر آ جائے پرانی مجید میں علیما ٹھیک <laughs> ہے علیما عالما سمی اسمو سے وہ اللہ اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے ان قل رسول ان کا رسول بے شک آپ اس کے رسول ہیں آگے پھر ایک جملہ اللہ کا کر دی کہنے کو ایک ہی بات ہے لیکن کتنے سارے جملے بن رہے ہیں دیکھ لیں ایک جملہ آپ کا بن رہا ہے اضا کو چھوڑے ذرا جا اکل منافق منافک آپ کے پاس آئے قالو ایک اور جملہ الگ سے انہوں نے کہا نشو ہم گواہی دیتے ہیں الگ جملہ انا کا اللہ جبلا اسمیا بے شک آپ اللہ کے رسول ہے اللہ یعلم ایک جملہ اسمیا اللہ جانتا ہے ان کا جملہ اسمیا بے شک آپ اس کے رسول ہے اللہ یشدو اللہ گواہی دیتا ہے ان منافی کی نا اللہ کہاں اس طرح دیکھیں محنت کریں لمبی آیت میں چھوٹے چھوٹے جملے تلاش کریں جہاں فیل نظر آ جائے وہ تو پکا ایک جملہ ہے جہاں فیل نظر آ جائے پکا جملہ جہاں فیل آ الگ جملہ جہاں انا آ جائے الگ جملہ جہاں مرفوع اسم آ جائے الگ جملہ ان سارے جڑے اور اپنے وفو میں لے کے آئے ازا جب جا عقل منافک منافک آپ کے پاس آتے ہیں آئیں گے یا آئے کالو تو انہوں نے کہا نشو کیا کہا ہم گواہی دیتے ہیں کیا گواہی دیتے ہیں ان کا ل رسول اللہ بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں اللہ عالم اور اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے ان کا رسول ہوں کیا جانتا ہے بے شک آپ تو اس کے رسول ہیں و اللہ اور اللہ کا راحی دیتا ہے کیا کہ ان منافی کی نا اللہ کازون منافی جھوٹ روز منافع قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ سنوا رہے منافق جھوٹ بول رہے ہیں کیا چاوش چاوش کرے؟ یہ تو لفظ تجمہ ہو گیا نا اب آپ ذرا غور کریں گے یار بات صحیح کی ہے کسم کھا کے نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کہنافک کہ جھوٹ بول رہے ہیں ماشاء اللہ یہی بات ہے کہ منافق زبان سے آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے زبان سے کسم کھا کے جو مرضی کہتے رہے لیکن جو کہ دل سے وہ آپ کو اللہ کا دل کے حالات کو اللہ لہذا اللہ اس علم کی بنا پر کہہ رہا ہے قسم کھا کے منافق جھوٹ بات میں آ گئی نا تو الحمدللہ جی سارا ٹیکس کلیئر ہو گیا ایک لفظ مجھے آپ بتا دیں اس میں سے جو آپ کو نہیں آتا تھا سوائے اضا کے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا باقی سارا آپ کو آتا ہے حسن ایسے ہی ہے نا یہی yeah. سے ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں یہاں yeah. پر آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے انا انا جیسمیا کے شروع میں آتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کیوں آتا ہے زور دینے کے لیے زور دینے کے ساتھ ساتھ وہ مپتتا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر پرفو ہوتی ہے یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں انا اکیلا نہیں ہے ان کی ایک پوری فیملی ہے انا کی ایک فیملی ہے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انا ایک حرف ہے اور حرف کلمہ کی ایک قسم ہے اور کلمہ مونس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گویا ہم انا کو ایز اے ہرف مونس ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک مونس ہے اور انا کی ایک فیملی ہے اور انا کی فیملی میں انا کے علاوہ پانچ بہنیں اور ہیں انا کی پانچ بہنیں انا کی پانچ بہنیں تو گویا یہ کل ہوئی چھ بہنیں صحیح ہے اور یہ ٹاپک عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے انا و اخواتا انا اور اس کی اخواط انا اور اس کی بہنے گرامر کی کتاب آپ پڑھ ہوں آپ کو ملے گا انخواطا تو آپ پریشان ہو جائیں بتائیے کیا چیز ہے تو یہ اب ہم انا کی فیملی میں اب گھنسنے لگے انا وا خواتہ یہ ٹاپک آپ کو یا تو اس نام سے ملتا ہے یا پھر یہ ٹاپک آپ کو ملتا ہے حروف مشبہ بل کے نام سے یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت اس ٹاپک کی دو ہیڈنگز آپ کو ملیں گی ایک انا وا خواتحا اور دوسری حروف مشبہ بل فیل انا و کا مانا ہے انا اور اس کی بہنیں اور حروف مشب الفیل کا مطلب ہے کہ ایسے حروف جو فیل کی مشابہت رکھتے ہیں اس بحاث میں ہم نہیں جائیں گے کہ کیسے مشابہت رکھتے ہیں یہ ایک بڑی چوڑی بحث ہے سمپل آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جی انہ سب سے بڑی بہن ہے پانچ اس کی چھوٹی بہن ہے ٹھیک جی؟ تو آج ہم انہ کی بہنوں کو ڈسکس کر رہے ہیں پہلی بہن سب سے بڑی بہن ہے انہ جس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کس لیے آتا ہے انہ؟ اب ہم آتا ہے کبھی کہیں گے کبھی بس آتا ہی کہیں گے کیونکہ اردو میں ہر کو مذکر بولتے ہیں نا لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے ہاں جی ان کس لیے آتا ہے تاکید کے لیے یعنی اس کا مقصد آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا مقصد ہے تاکید کے لیے تاکید کے لیے آتا ہے جملہ اسمیا پہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیا کے مبتضا کو اپنا اسم بنا لیتا ہے خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے پھر مثلا ایک ایگزامپل میں آپ سامنے لکھتا ہوں محمد الرسول اللہ اسمیا اس کے شروع میں میں داخل ہوں اس نے مختلا کو منسوخ کرنا ہے اور اپنا اسم بنا لینا ہے اور خبر کو اس نے مرخو ہی رہنے دینا ہے انا کی خبر پر ہم زور ڈالنے کے لیے لام بھی داخل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا تو انا محمدن رسول اللہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اوکے جی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں مزید نہیں پڑھیں گے ایک بات اور انا کے ہم حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ ان پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوئے نا ہوا ہے نا یاد ہے انا ہو وہ بس ایک دفعہ ریوائز کر لیں انا ہوما انا, انا ہوم انا انا, انا انا ہوما ان کا انا کما انا دو تھے اور انا چونکہ منسوب کرتا ہے تو انا کے ساتھ جو ماہر استعمال ہوتی ہے وہ منسوب والی ہی ہوتی ہے لے جی اب اس فیملی کا دوسرا فرد وہ ہے انا پہلا کون تھا انا انا انا کیا فرق ہے سیب زیر زبر کا فرق ہے یعنی عام بننے کے لیے یہ فرق ہے جی زیر کا زبر کا فرق ہے اوکے دی. اب ہم پڑھیں گے انا یہ کیا کرتا ہے نوٹ کر لیں انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے محمد ان رسول اللہ جملہ اسمیا سمجھیں اچھی طرح سے جملہ اسمیا مبتدا خبر تاکید کے لیے میں نے داخل کیا کیا انا ان نے کیا کیا محمد لام ہم انا کی خبر پہ داخل کر سکتے ہیں جو میں نے کر کے اوپر رکھ دیا انا محمد رسول اللہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہے آپ کہتے ہیں اشد میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے اب مجھے بتائیے شروع میں آیا درمیان میں آ گیا نا اب درمیان میں انا نہیں آئے گا درمیان میں کون آئے گا اناذان میں کیا سنتے ہیں آپ ارشاد انا محمدن محمد ہی سنتے ہیں نا سمجھ آ تو فرق دونوں میں کیا نکلا حسن دو دونوں تاکید کے لیے انا و شروع میں آتا ہے اللہ درمیان میں آتا ہے اسی طرح دونوں کا اسم ہوتا ہے دونوں کی خبر ہوتی ہے دونوں کا اسم منصوب ہوتا ہے خبر مرتوب ہوتی ہے بلکہ اس پوری فیملی کا کام یہ ہے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں یہ جو پوری فیملی ہے نا یہ پوری فیملی یہ جملہ اسمیا پہ آئے گی یہ جملہ اسمیا پہ اٹیک کرتی ہے پوری فیملی جملہ اس میں بھی اٹیک کر کے مفتا کو اپنا اسم بنا لیتی ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتی ہے اور مفتا کو منسوخ کر دیتی ہے پوری فیملی کا یہ کام ہے ٹھیک کام یہی ہے یعنی اثر یہی ہے لیکن مفہوم ہر ایک کا مختلف ہوگا یہ تو انا اور انا تو بالکل جڑواں تھے تو اس لیے ان دونوں کے کام ایک ہی تھا تاکید پیدا کرنا لیکن آپ کو بس چل گیا کہ انا ہمیشہ جملے کی شروع میں آپ ہے اور انہ جملے کے درمیان میں آتا ہے ہم ہم اردو میں کے ساتھ کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں لیکن یہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد ہم کے ساتھ انہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں نوٹ کر لیں کہ انہ کی خبر پر لام کبھی نہیں آتا کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا نا انہ کی خبر پر لام کبھی نہیں آتا ان کی خبر پہ لام آ جاتا ہے نا انا کی خبر پہ لام نہیں آتا پرو آصف ذرا غور کریں میں نے کہا کہ انا شروع میں آتا ہے انا درمیان میں آتا ہے اور انا سے پہلے میں نے ایگزامپل رکھی اشدو اشدو انا جب کہ آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے نشد انا یشد ان غلط پڑھا دیا آپ کو تو یار یہاں پہ تو جملہ الگ ہی اسٹارٹ ہوا نا اشدو ایک جملہ کر لے تو انا محمدن رسول اللہ اس کا جواب جو ہے نا عبارت میں موجود ہے تھوڑا سا غور کریں لام کی وجہ سے ٹھیک ہے انا کے خبر پر لام نہیں آتا ایکچولی یہ انہ ہی تھا واللہ یشدو یشتو انل منافکینا کاضی لیکن بات کرنی تھی زوردار انداز میں ڈبل زور کے ساتھ تو خبر پر لام لانا تھا جب لام لایا گیا تو لام انا کی خبر پہ نہیں آتا لہذا واپس پھر انا کو ڈال دیا گیا سمجھ آ گئی یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یعنی میں سمجھ رہا کہ کوئی پانچواں چھٹا لیول شروع ہو گیا ہمارا جسان القرآن کا یعنی یہ وہ ہیں جو موتی ہیں میں کہتا ہوں گرامر کے سمجھ آ گئی اب اس دو کو ریوائز کر لیتے جس سے ہم پڑھ رہے ہیں انخوات یعنی ان کی بہنیں ان کی فیملی ڈسکس کر رہے ہیں یہ فیملی کیا کرتی ہے یہ فیملی جبلا اس وی پہ اٹیک کرتی ہے ٹھیک ہے ممبرس ہیں اس فیملی کے جملہ اس میں اٹیک کرتے ہیں مفتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور مبتدا کو منسوخ کر دیتے ہیں اوکے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تاکید کے لیے آتا ہے مزید تاکید کے لیے اس کی خبر پر لام داخل کر سکتے ہیں انا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے لیکن یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اس کی خبر پر لام نہیں داخل کر سکتے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں سمپل سی بات ہے اتنا اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات لے جی تیسرا اس فیملی کا جو حرف ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے جی کا انا کا انا جو ہے یہ تشبیح کے لیے آتا ہے تشبیر کے لیے جیسا کہ یہ تو ہم نے حرف جر بھی پڑھا تھا کاف تو اگر تھوڑا سا غور کرے تو انا سے پیچھے کاف ہی لگا ہوا ہے انا سے پہلے کاف لگا ہوا ہے گویا کاف حرف جر اور انا کو ملا کے ایک لفظ بنا دیا کا انا صحیح کاف تشوی اور انا زور تو اس کا مطلب ہے ایک خالی کاف سے تشوی ہوگی وہ ذرا ہلکی تشوی ہوگی انا کی تشوی جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے کا انا کی تشوی سٹرونگ ہوگی بس یہ فرق ہے علیون اسد علی ایک شیر ہے یہاں پر میں اگر اسد کے ساتھ اسد کے ساتھ کاف لگاؤں خالی تو جملہ بنے گا علی کل اسدی علی شیر جیسا ہے علی شیر جیسا یہ بنے گا نا وہ کاف لگایا خالی لیکن آپ یہ بازار اسٹرانگ انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع میں لگائیں گے کا انا اس نے علیون کو کیا کر دینا ہے؟ علی منصوب اور خبر و اس طرح مربور گی اور جملہ بن جائے گا کا انا علی اسد گویا کے اس کا جو عام طور پہ کیا جاتا ہے گویا کے علی شیر ہے کہ جیسا ہے اب آپ نے گویا کے علی شیر ہے تو یہ چونکہ قرآن مزید میں استعمال ہوئے لفظ اس لیے میں آپ کو یہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں okay. تو تیسرا ممبر کون تھا اس کا کا انا فیملی کا بالکل وہ اب ان شاء اللہ ہم آتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ چوتھا جو فیملی ممبر ہے نا لاکنہ لاک کس لیے آتا ہے تو وہاں لکھا ہوگا لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے لکھ لیں گے ہم کیونکہ ہم ساری تفصیل یہ کر رہے ہیں جی کے لیے, لیے, لیے, لیے تو یہاں بھی کے لیے ہونا چاہیے آپ سمجھیں گے استدراک ہوتا کیا کو بھی نہیں ہم سمجھتے ہم سمپل دیکھتے ہیں کہ یار کے مانا ہوتے ہیں لیکن لاکنہ نا کے مانا کیا ہیں لیکن لیکن ہم کہاں استعمال کرتے ہیں ساکب لیکن ہوں میں نے آنا تھا میں نے آنا تھا لیکن میں نہ آ سکا جب آپ نے کہا تھا میں نے آنا تھا تو سننے والے نے کہا کہ پھر آیا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے اس کا جو بہم تھا نا اسے دور کیا اور کہا کہ نہیں میں نہیں آیا میں نے عربی پڑھنی تھی پڑھ لی ہوگی پھر آپ کہتے ہیں لیکن मैंने एडमिशन ही नहीं लिया सही कुरान हक है कुरान हक है तो क्या मतलब इसका कुरान हक है तो सबको मानना चाहिए लेकिन काफे नहीं मानते <laughs> बात समझ आ गई है ना ये लेकिन हम ठू लाते हैं यह चीज है ना ये जो सारी मैंने बात समझी इसको कहते हैं इस یعنی آپ نے ایک بات کہی اس سے سننے والے کے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوا اس وہم کو آپ نے لاکنا سے دور کر دیا آپ نے کہا یار زید بہت بہت امیر ہے زید بہت امیر ہے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا یار پیسے والا ہے تو خرچ بھی کرتا ہوگا آپ نے کہا لیکن کنجوس ہے انتہا درجے گا یعنی وہ ایک خیال ہے نا سننے والے ذہن میں آپ کی ایک بات سے اس خیال اس وہم کو دور کرنے کے لیے آپ نے لاکنہ استعمال کیا سمجھا کی بات یہ استدراک کہلاتی ہے چیز اس کے ایگزامپل میں دیتا ہوں ان القرآن لہکن ان القرآن لہکن اب اسے زیادہ زور ہو سکتا ہے ان القرآن اللہ کی گسم قرآن تو حق ہے سب کو ماننا چاہیے کہتے ہیں لاکنا ال کافرینا لا کن کافیرینا جاہلونا جاہل وہ نہیں جانتے سمجھا گی؟ تو لا قنا کے بعد ال کافرینا منسوب آ نا منصوب آ نا تو یہ فیملی نے کرنا کیا ہے انہوں نے یونیورسٹی پہ اٹیک کرنا ہے مفت کو منصوب کرنا ہے اوکے okay? صحیح لاکنہ کے ساتھ آپ نہ شروع میں واو بھی لگا سکتے ہیں لا کنا کا خبر وہی چیز ہے جو ان کا خبر ہے ایک پڑھ لیے اس لیے ہمیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے پانچواں حرف اس فیملی کا جو ہے نا اس کا نام ہے لا اللہ, لا اللہ. یہ بھی شد والا ہے ٹھیک ہے نا سب کے آٹھویں شد آ رہی ہے لا اللہ اللہ جو ہے نا گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے ترجی کے لیے اور ساتھ لکھا ہوتا ہے یا اشفاق کے لیے دو کاموں کے لیے آتا ہے ترجی کے لیے اور اشفاق کے لیے ٹھیک ہے آپ کو دونوں سمجھ نہیں آئیں گے ترجی کیا ہوتی ہے اشفاق کیا ہوتا ہے صحیح تو یہ فائدہ لسان قرآن کو اس کا کہ آپ کو یہاں ترجی بھی سمجھ آئے گی اور ان اللہ تعالی اور اشفاق ڈر یا اندیشا اب دونوں مختلف تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ امید کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے یا اندیشہ کے لیے استعمال ہوا ہے کانٹیکٹ سے پتا چلے گا نا کانٹیکٹ سے پتا چلے گا کلاس میں مجھے زید نظر نہیں آیا تو میں کہتا ہوں اللہ اللہ بیمار ہے نا ابھی آپ اپنا اندیشہ ظاہر کریں یار لگتا ہے شاید یہ محمد شاہد شاہد بیمار ہے کل کھاسرا تھا بات آ گئی نا کون سے پتہ چلے گا کہ اب یہ امید نہیں آپ کریں گے اگر اچھے انسان ہیں آپ کو آپ کہتے ہیں یہاں امید ہے نا یار اندیشہ ہے کہ خیریت سے نہ ہو ہوگی ٹھیک ہے بتاتا ہے کہ کہاں پر اس کے معنی جو ہے وہ امید کے کرنے ہیں ترجیح کے اور کہاں پر اس کے معنی اشفاق کے کرنے ہیں اشفاق سمجھ میں آ نا بات صحیح ہے یعنی میں اب آپ کو نا اس ٹرمنالوجی کے ساتھ بھی تھوڑا سا لیٹ کر رہا ہوں جو آپ کو عربی کی کتابوں میں یا علماء کی گفتگو میں نظر آتے ہے کوئی گفتگو کو سنے ہو کہیں جی یہاں پر ترجیح اب نہیں کیا ہوتی ہے okay. جی چھتا اور آخری حرف اس فیملی کا وہ ہے لیتا گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ لیتا جو ہے یہ تمنی کے لیے آتا ہے تمنا خواہش ہم کہتے ہیں لیتا زیدن عالم زید کا تو okay, قرآن مجید میں آپ کو یہ سارے لفظ نظر آئیں گے کننا نظر آئے گا انا بھی نظر آئے گا لا کن بھی نظر آئے کا انا بھی نظر آئے گا اللہ بھی نظر آئے گا بھی نظر آئے یہ ایک فیملی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے یا حروف مشبہ الفیل یہ چھ ممبرز ہیں چھ کے چھ جبلا اسلم پر اٹیک کرتے ہیں جملسمیہ کے مختلف کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور مختار کو منسوخ کر لیتے ہیں اور ہر ایک اپنا کام ہے صرف انا اور انا کا کام مشترک ہے یہ تاکید کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے زور دینے کے لیے آتے ہیں اور دونوں کا فرق میں نے بتا دیا کہ شروع میں آتا ہے اور اس کی خبر پر لام داخل ہوتا ہے میں آتا ہے اس کی خبر لام داخل نہیں ہوتا لیکن اگر نے درمیان میں لام بھی داخل کرنا ہے تو پھر انا نہیں لائیں گے انا ہی لے کے ٹھیک ہے کے لیے اور کاف سے زیادہ اس کی رشمی ہوتی ہے لیکن کے نا استراک کے لیے اس کا مفہوم لیکن کے ساتھ کرتے ہیں لا اللہ امید ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے تاکے کے معنی اس کے کیے جاتے ہیں اردو میں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں صحیح شاید اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں آپ کو ایک کانٹیکٹ سے بھی پتا چلے گا کہاں پر ترجمہ شاید کرنا ہے کہاں پر تاقع کرنا ہے کہاں پر امید ہے کرنا ہے اور لئیتا جو ہے یہ تمنا کے لیے خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ زمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی ان کا اسم پروناؤن بھی ہوتا ہے جس میں انا کی ایگزامپل ہم کر چکے ہیں اننا ہو انا ہوما انا ہو انا ہنا ہوما انا ہن کا انا کما انا کم ان کی انا کما انا کنہ ان یا انی انا یا انا اوکے اب سب کو ضمائر کے ساتھ ذرا گھما لیں بس ختم کرتے ہیں بات انا انا ہو انا انا ہوم انا ہنا ہوما انا ہونا انا کا انا کما کم انا کی انا کما انا کنا انا نی دو انا نا انا ٹھیک قرآن میں آپ کو انا بھی ملے گا اوکے تو انا کبر ہو گیا کا انا کا انا انا ہوما کا انا ہوم کا انا کا انا ہوما کا انا پنا کا انا کا کاما کام کا انا کی کاما کا انا کنا کا بالکل نبی سن کے حدیث میں فرمایا الاحسانو احسان یہ ہے ان تابود اللہ تیرا اللہ کی عبادت کرنا کا ان کا تراہ کا ان کا تراہ گویا کے تر دیکھ رہا ہوں کے سامنے حضرت سلیمان نے تخت رکھا تھا تو کیا کہا تھا اس نے جب رکھا تھا سلمان کے تو دیکھ اس نے کیا کہا تھا کہ یہ تو وہی ہے؟ یعنی ریئر ہے نا بہت ٹھیک ہے آپ کسی کو کہ لگتا تو پاکستان سے ہو فائدہ کاننا کا سمجھ آ گئی نا اس طریقے سے اچھا جی لا کنا لا کنا ہوں لاکن ہوما لا کنا ہوم لاک ہا لا کنا ہوما لا کنا ہن لا کنا کا لا کنا کما ہم اور لا کن لا کن اوکے لا اللہ لا اللہ اللہ حما لا اللہ ہم لا اللہ ہا لما لہنا لا اللہ کا لا اللہ کما لہم لہ لا اللہ کما لا اللہ کن لا الگا ٹھیک ہے نا یہاں نون نہیں آئے گا ذہنی دیکھیے گا اور اللہ نہ لا اللہ نہ ٹھیک ہے فلا اللہ کا باخیون نفسا کا لا اللہ کا باخیون نفسا کا اندیشہ ہے نبی سسم آپ اپنی جان کو ہلا کر دیں گے اس بات پہ کہ ایمان نہیں لا رہے تو اندیشہ ٹھیک ہے لَعَلَّكُمْ کم اندیشہ تمہارے اندر تکوا ہو جائے گا پیدا امید ہے ٹھیک ہے روزے رکھو گے تو تمہارے اندر امید ہے تکوا پیدا ہوگا تاکہ تم متقی ہو جاؤ اب یہاں پر شاق نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے نا بات جی لئیتا لئیتا ہوں لئیتا ہوما لئیتا ہوں لئیتا ہئیتا ہوما لئی تا ہنا لئیتا لئیتا ہوما لئی تئیتا لئیتا لئیتا نی. نی اب نون آئے گا اب نون کے بغیر نہیں بول سکتے لئی تی لئیتا نا تو یہ لو ترابا کافر کہے گا کاش میں کن ترابا مٹی ہوتا تو ریزلٹ کیا نکلا یہ جو چھ ممبرز ہیں جب یہ زمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا تو واحد متکلم میں واحد متکل میں چار کے ساتھ نون آتا بھی ہے نہیں بھی آتا ایسے ہے نا انی انی کا انا کا ان لا کن لا کنی لا اللہ کے ساتھ نون بالکل نہیں آتا لا اور لتا کے ساتھ ہمیشہ نون آتا ہے لتا اوکے جی کلیئر اچھا جی ایک بات ان کے بارے میں اور نوٹ کر لیں ایک بات اور نوٹ کر لیں ان کے بارے میں بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو شد والے ہیں نا نون شد والے کون کون سے ہیں نون شد والے نون شد والے وہ ذرا الگ لکھ لیں انا انا کا انا لاکھ اوکے सही बास मरतबा अरब की शत उड़ा देता है इन्हें शत के बगैर बोलता है इन्ना को बोलेगा इन इन्ना को बोलेगा इन अन्ना को क्या बोलेगा अन का अन्ना को का अन्न। लाकन्ना को لیکن پھر کہہ رہا ہوں یہ باتیں کوئی نہیں بتایا گا آپ کو ارب یہ جو نون شد والے ہیں نا نون و شدت ان کو بعض اوقات شد کے بغیر بولتا ہے شد کے بغیر بولتا ہے یعنی انا کو کہے گا ان انا کو کہے گا ان کا انا کو کہے گا کا ان لاکنہ کو بولے گا لاکن اچھا یہ سارے جن جملہ اس میں بھی داخل ہوتے ہیں نا جب ان کی شہد ہٹا دی جائے نا سب یہ جملہ پہ بھی داخل ہو سکتے ہوا گویا کہ وہی ہے کا نا تخت پہ جانتی ہو اس کے ہم گان میں تھا ہاں کانا ہوا گویا کہ وہ وہ ہے یعنی وہی ہے ایک خبر ہے اچھا میں جا رہا چلے کیا میں نے کانا لاکنا کو شد کے بغیر بھی استعمال کرتا ہے اس صورت میں یہ ان ان ان اور لاکن ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں یہ جملہ فیلیا پر بھی داخل ہو جاتے ہیں اس وقت یہ جملہ فیلیا پر بھی داخل ہو جاتے ہیں اب یہاں سے ایک بات شروع ہوگی کہ ان جو ہے یہ تو اب ہمیں کنفیوز کرے گا کیونکہ ہم نے ایک پڑھا ہوا ہے ان شرطیہ پڑھا ہوا ہے نا جو جملہ شرطیہ میں استعمال ہوا تھا کہیں گے ان تو بھی ہمیں کنفیوز کرے گا کیونکہ ایک ہم نے ان پڑھا ہے ان مستریا تو گزارے کو منسوخ کرتا ہے ٹھیک نا باقیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی تو کالی دفعے ہیں تو اب ان شرطیا اور ان, ان, اور ان, ان میں کیا فرق ہے اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے سبحان اکلام کا